قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطیس تجعلونه قراطیس تبدونها وتخفون كثيرا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 ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا جب کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا ہے پچھلے سلسلہ بیان اور بات کی جوابی تقریر سے صاف مترشے ہوتا ہے کہ یہ قول یہودیوں کا تھا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ یہ تھا کہ میں نبی ہوں اور مجھ پر کتاب نازل ہوئی ہے اس لیے قدرتی طور پر کفار قریش اور دوسرے مشرقین عرب اس دعوے کی تحقیق کے لیے یہود و نسارا کی طرف رجوع کرتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے کہ تم بھی اہل کتاب ہو پیغمبروں کو مانتے ہو بتاؤ کیا واقعی اس شخص پر اللہ کا کلام نازل ہوا ہے پھر جو کچھ جواب وہ دیتے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سرگرم مخالفین جگہ جگہ بیان کر کے لوگوں کو برگشتہ کرتے پھرتے تھے اسی لیے یہاں یہودیوں کے اس قول کو جسے مخالفین اسلام نے حجت بنا رکھا تھا نقل کر کے اس کا جواب دیا جا رہا ہے شبہ کیا جا سکتا ہے ایک یہودی جو خود تورات کو خدا کی طرف سے نازل شدہ کتاب مانتا ہے یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ خدا نے کسی بشر پر کچھ دازل نہیں کیا لیکن یہ شبہ صحیح نہیں ہے اس لیے کہ ضد اور ہٹ دھرمی کی بنا پر بسا اوقات آدمی کسی دوسرے کی سچی باتوں کو رد کرنے کے لیے ایسی باتیں بھی کہہ جاتا ہے جن سے خود اس کی اپنی مسلمہ صداقتوں پر بھی زد پڑ جاتی ہے یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو رد کرنے پر تلے ہوئے تھے اور اپنی مخالفت کے جوش میں اس قدر اندھے ہو جاتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تردید کرتے کرتے خود رسالت ہی کی تردید کر گزرتے تھے اور یہ جو فرمایا کہ لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا جب یہ کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی حکمت اور اس کی قدرت کا اندازہ کرنے میں غلطی کی ہے جو شخص یہ کہتا ہے کہ خدا نے کسی بشر پر علم حق اور ہدایت نامہ زندگی نادل نہیں کیا ہے وہ یا تو بشر پر نضول وہی کو ناممکن سمجھتا ہے اور یہ خدا کی قدرت کا غلط اندازہ ہے یا پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ خدا نے انسان کو ذہانت کے ہتھیار اور تصرف کے اختیارات تو دے دیے مگر اس کی صحیح رہنمائی کا کوئی انتظام نہ کیا بلکہ اسے دنیا میں اندھا دھند کام کرنے کے لئے یوں ہی چھوڑ دیا اور یہ خدا کی حکمت کا غلط اندازہ ہے آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا یہ جواب چونکہ یہودیوں کو دیا جا رہا ہے اس لیے موسا علیہ السلام پر تورات کے نزول کو دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے.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 بن بے رقم دیر قرآن وین تھی امینون بھی ہی وہ لو ہے فن اسی کتاب کی طرح یہ ایک کتاب ہے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 پہلی دلیل اس بات کے ثبوت میں تھی کہ بشر پر خدا کا کلام نازل ہو سکتا ہے اور عمل ہوا بھی اب یہ دوسری دلیل اس بات کے ثبوت میں ہے کہ یہ کلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے یہ خدا ہی کا کلام اس حقیقت کو ثابت کرنے کے لئے چار باتیں شہادت کے طور پر پیش کی گئیں ایک یہ کہ یہ کتاب بڑی خیر و برکت والی ہے یعنی اس میں انسان کی فلاح و بہبود کے لیے بہترین اصول پیش کیے گئے عقائد صحیح کی تعلیم ہے بھلائیوں کی ترغیب ہے اخلاق فاضلہ کی تلقین ہے پاکیزہ زندگی بسر کرنے کی ہدایت ہے اور پھر یہ جہالت خودغرضی تن نظری ظلم فہش اور دوسری ان برائیوں سے جن کا انبار تم لوگوں نے کتب مقدسہ کے مجموعے میں بھر رکھا ہے بالکل پاک ہے دوسری یہ کہ اس سے پہلے خدا کی طرف سے جو ہدایت نامے آئے تھے یہ کتاب ان سے الگ ہٹ کر کوئی مختلف ہدایت پیش نہیں کرتی بلکہ اسی چیز کی تصدیق کتاد کرتی ہے جو ان میں پیش کی گئی تھی تیسرے یہ کہ یہ کتاب اسی مقصد کے لیے نازل ہوئی ہے جو ہر زمانے میں اللہ کی طرف سے کتابوں کے نظور کا مقصد رہا ہے یعنی غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکانا اور کجربی کے انجام بس سے خبردار کرنا چوتھے یہ کہ اس کتاب کی دعوت نے انسانوں کے گروہ میں سن لوگوں کو نہیں سمیٹا جو دنیا پرست اور خواہش نفس کے بندے ہیں بلکہ ایسے لوگوں کو اپنے گرد جمع کیا ہے جن کی نظر حیات دنیا کی تنگ سرحدوں سے آگے تک جاتی ہے اور پھر اس کتاب سے متاثر ہو کر جو انقلاب ان کی زندگی میں رونما ہوا ہے اس کی سب سے زیادہ نمایاں علامت یہ ہے کہ وہ انسانوں کے درمیان اپنی خدا پرستی کے ادوار سے ممتاز ہیں کیا یہ خصوصیات اور یہ نتائج کسی ایسے کتاب کے ہو سکتے ہیں جسے کسی جھوٹے انسان نے گھڑ لیا ہو جو اپنی تصنیف کو خدا کی طرف منسوب کر دینے کی انتہائی مجرمانہ جسارت تک کر گزرے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 وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ تَبَاسُطُ أَيْدِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ تَبَاسُطُ أَيْدِهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ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 اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے اول قد تم كَمَا پھر أَوَّلَ مَرَّةٍ نیکم اول میں روتی رخ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَامُعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ وَمَا نَرَامُعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ